ہوگا قیامت کے دن اس کی اصل جو تصویر سامنے آئے گی چنانچہ یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ نحل میں دو جگہ آیا ہے اور زیادہ گمبھیر اور پروفاؤنڈ انداز میں آیا ہے سورہ نسا کی آج نمبر اکتالیس میں جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں قرآن سناؤ انہوں نے آج کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا نہیں ہمیں دوسروں سے سن کر کچھ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے لذت حاصل ہوتی ہے اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی شروع سے جب اس آیت پر آئے حضور نے فرمایا حسبک حس بک بس کرو بس کرو اور انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اس لیے کہ اس وقت آتا ہے نگاہ اٹھا کر دیکھا معلوم ہوتا ہے وہ ادب کی کیفیت حضور بیٹھے ہوئے حضور کی محفل ہے محفل سما منعقد ہو رہی ہے یہ محفل سماع ہے حدور کا سماع جو ہے وہ کیا تھا قرآن مجید کا استعمال فسٹ توجہ سے سنو غور سے سنو ازا قور قرآن وسطم اول تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو نگاہیں نیچی تھی انہیں نہیں نظر آیا لیکن دیکھا آنکھ اٹھا کر حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے وہ کون سی آیت تھی جس پر کہا آپ نے بس کرو فکضہ جے نام ان کل امت ان بے شہید ان بے نام کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے کی فائدہ دینا بے شہید بے کا اللہ الا اور آپ کو اے محمد ہم لے کر آئیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف ان کے خلاف سے مراد کون وہی امت محمد صلی اللہ علیہ امت دعوت اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا گویا کے عدالت اخروی میں ہر امت کا رسول پہلے کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا تیرا میسج میں نے بلا کم و کاسٹ پہنچایا ہے بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچایا ہے میں نے بغیر لومت لائم پہنچایا ہے کسی مخالفت کا خوف کیے بغیر پہنچایا ہے میں نے پہنچایا ہے زبان سے بھی میں نے پہنچایا ہے اپنے عمل سے بھی میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا جب یہ گواہی ہو چکے گی اب ہوگا محاسبہ اب تم بولو فلا نس الزین ارسلا الئی ہند ولنس الن مرسلی مرسلی کی طرف سے یہ گویا کے ٹیسٹیفائی ہو گیا انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اب وہ حسبہ ہوگا اس امت کا فکے فیضا جے نا بنکل امت ان بے شہید ان جے نا کا اللہ الا شہیدا یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم اور اس معنی میں اب دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے پہلے متعدد مواقع پر خاص طور پر اس رکو کے حوالے سے بھی کئی چیزیں آ چکی ہیں کہ اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر پھر اکسی ترتیب ہو جاتی جیسے رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات اور رویت کہ حضور نے بچش میں سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی صورت میں دو مرتبہ دیکھا سورت النجو نجم ذاح وا ماغل صاحب کم و ماغا اور آگے چل کر حضرت جبرئی کا ذکر اللہ مح شدید القوا وَلَقَدْ رَاهُ نُخْرَا و لذرت الخرا ان دس رت المنت صورت التقیر میں یہ اس کے برعکس ہے وہاں پر جو فرمایا گیا پہلے حضرت جبرئی کا ذکر ان قول و رسول ان کریم ضی قوت ان نزل عرش مکیم متا ان سمامین و ماں صاحب مجنور اب یہاں صاحب حکم بعد میں وہاں صاحب حکم پہلے محبول صاحب و کمب ماہ وہی معاملہ یہاں ہے لے یقل رسول و شہید الم و تکون الناس تاکہ بن جائے رسول گواہ تم پر تم یہاں مراد کون ہے وہ صحابہ جن پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتما میں حجت کر دیا تھا جن کی گواہی لی ہے حجت حجت الوداع میں اپنے اس آخری اور عظیم ترین خطبے کے اختتام پر جو آپ نے سوال کیا حلاحل بلک تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور جواب ملا انا نشد و ان کا بلغتا و دیہتا و نستا ایک اور روایت میں چار الفاظ آئے ہیں اننا نشد و ان کا بلغتل و دیتل امانتا و نستل امتا و کشفتل ہومت ادور ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور سارے باطل اور گمراہ کن خیالات و نظریات و عقائد کا تانا بانا ختم کر کے اور سارے اندھیارے کافور کر دیے اس کے بعد سنگشت شہادت سے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف سے اللہ مشحد اللہ مشحد اللہ اے اللہ تو بھی گوار رہے یہ مان رہے ہیں میں نے فرض ادا کر دیا میں سبکدوش ہو گیا یہ سائی اوف ریلیف جس کو میں کہتا ہوں یہ ہے وہ کیفیت حدور کیسو اللہ مشحد میں آج فارغ ہو گیا وہ بارے گران جو میرے کندھے پر آیا تھا ان ناسنگ القی کا کون سکیلا اب یہ یہاں سے اتر گیا لیکن اتر کر اے مسلمانوں تمہارے کندھے پر آ گیا میں صرف تمہارے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا اسی لیے آخری جملہ کیا تھا فل یو بل شاہد اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے شاہد یہاں شاہد کا لفظ آ ہے شاہد غائب کے مقابلے میں فل یو بل اب لازم ہے اس پر جو یہاں ہے پہنچائے اس کو جو یہاں نہیں ہے یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے چراغ سے چراغ جلنے کا شمع سے شمع روشن ہونے کا صحابہ سے تابعین تابعین سے تب تابین صحابہ کرام اسی فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں سے مدیلے کی گلیاں چھوڑ کر ہمارے نات خان جو ہیں وہ تو اسی تمناؤں کے اندر مرے جاتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں مل جائیں اور مدینے میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے اور صحابہ کرام وہاں سے نکلے کیا انہیں حضور کا قرب اور جوار نبی اور جوار مسجد نبوی اور جوار حرم یہ کیا انہیں پسند نہیں تھا کہاں دفن ہوئے ہیں جا کر استم تن دنیا کے فصیل کے نیچے جو میزبان رسول تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کیوں گئے کیا مدینے میں ان کے لیے کیا جنت البقی میں جگہ نہیں تھی کیا وہ سعادت نہیں تھی نہیں فرض منصبی کچھ دوسرا ہے پھیل جاؤ ڈسپرس ہو جاؤ جاؤ اب پہنچاؤ میرا پیغام پھلی ول شاہد الغائبا. یہ فرض منصبی ہے لے یقون اور رسول و شہید اور علیہ یہ مضمون ہے جو سورہ اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک سورہ حج مکی صورتوں میں تقریباً آخری صورتوں میں سے ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ تو میرے نزدیک اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئے مدنی صورت جو اس کے ساتھ ملک ہو جائے گی زمانۂ نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ ہے ہجرت کے متصلن بعد اور اس میں یہ مضمون آیا وہ کزال کا جالنا کم متم و سطل تک شہدا ناس و یقون رسول یہاں رسول کا ذکر پہلے لے یقون رسول و شہیدن علیہ اور امت کا بعد میں ہے وہ تکولو شہداس <النَّاس> اور وہاں امت کا ذکر پہلے ہم نے تمہیں اس لیے ایک بہترین امت بنایا درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر بلکہ اب یہاں پر کا ترجمان ترجمانی تم گواہ بن سکو تمام نوع انسانی کے خلاف تم گواہی دے سکو میدان حشر میں کھڑے ہو کر پوری نوع انسانی کے خلاف کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپانسبل جیسے کہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا اب ذمہ داری ان کی اب مسئول وہ ہے ذمہ دار وہ ہیں رسپانسبل وہ ہیں ہر شخص کو اپنی جوابدہی کرنی ہوگی اسی لیے میں نے لام اور آلہ کے اس فرق کو اس طرح زور دے کر آپ کے سامنے واضح کیا ہے لے یقون رسول و شہید الم تکون شہدا الناس اور وہ کزال کجالنا کمتم وسطن و شہدا الناس و یقون رسول و اب میں اس لفظ شہادت کے ذرا ایک اور اعتبار سے بھی چند باتیں ارض کر دوں وقت ختم ہو گیا ہے ہونے والا ہے ابھی تو ہے وقت لیکن یہ کہ مجھے چند باتیں ابھی ایک حصہ بھی رہتا ہے عسائد کا اس شہادت کے لفظ کی جو گمبھیرتا ہے اس کا اندازہ کیجئے اسلام میں داخلے کا شاہدرا کل میں شہادت ارحد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول یہ شاہدرا ہے جیسے لاہور سے ادھر شاہدراہ ہے جو بھی آئے گا شمال سے وہ شاہدرے سے گزر کر اور آئے گا دہلی کے بھی مشرق میں شاہدرہ تھا جو بھی یو پی سے آئے گا وہ شاہدرے سے ہو کر ہی جمنا کراس کر کے ہی دلی میں آئے گا تو شاہدرہ اسلام میں داخلے کا کل میں شہادت ہوں اب باقی انسان مسلمان کی زندگی وہ زبان سے بھی شہادت دے رہا ہے, اپنے عمل سے بھی شہادت دے رہا ہے. جب وہ عمل کر رہا ہے ارکاؤ وسجد آبدو تو یہ اپنے عمل سے ہمتن گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بلنا ہوں اللہ میرا رب ہے رضی تو بلّہ ربن وب محمد ان رسول اسلام دینا سنت پر عمل کر رہا ہے تو گواہی دے رہا ہے عمل عملا کہ وہ محمد کو اپنا امام مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو املن گواہی دے رہا گویا کہ کل دین گواہی ہے گواہی ہی کے ذریعے سے دین میں داخلہ ہے اور سارا عمل اور قول جو بھی ہے وہ گواہی ہے اور خاص طور پر گواہی جو ہے وہ ہے پھر دعوت اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا فلی بل شاہد الغاہبہ لیکن پھر اس پہنچانے کے بھی کچھ درجے ہوں گے جیسے ایک زبانی گواہی ہے اور ایک عملی گواہی ہے ایک تو آپ نے گواہی دی اشد اللہ الہ اللہ اللہ ایک آپ نے آپ نے اللہ کے حرام کردہ کسی شے سے اجتناب کیا آپ نے عملی گواہی دے دی آپ نے گواہی دی محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ان کی سنت کو اختیار کیا جس چیز سے انہوں نے روکا ہے رک گئے آپ نے عملن گواہی دی ہے کہ آپ واقعات محمد کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح اس دعوت کے بھی مرحلے یہ ہیں کہ ایک دعوت ہے زبان سے اسلام کی دعوت نظام اسلام کی دعوت اللہ کے قانون کو ماننے کی دعوت اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے نظام خیر ہے یہ نظام حق ہے یہ دین حق ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس نظام کی عملی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش نہ کرنے اسی کا نام ہے اقامت دین تو در حقیقت کل دین جو ہے وہ اس میں لے یقون رسول و شہید اور و تقن و شہدا علس یہ خاص معاملہ ہے ہمارے دین کا اس کی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جیسے یہ فیصلہ بات کے بازار ہیں گھنٹا گھر ہے اس بازار سے چلے جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں پہنچ جاؤ گے اس بازار سے داخل ہو جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں دین کی حقیقت ایک ہے آپ ادھر سے چلے جائیے شہادت کے عنوان سے آ جائیے عبادت کے عنوان سے آ جائیے اقامت دین کے عنوان سے آ جائیے اقامت دین دین پہلے قائم کرو اپنے اوپر پھر دنیا کو کل دین آ گیا شہادت پہلے شہادت زبان سے ہے دل سے ہے عمل سے ہے پھر زبانی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہے اور پھر یہ کہ اس نظام کو امن قائم کر کے حجت قائم کرو دنیا کے سامنے کل دین شہادت میں آ گیا عبادت آپ اللہ کے بندے بنے انفرادی طور پر, طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی اقامت دین ہے یہ تمام اصطلاحات اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک اتنی گمبھیر ہے کہ ایک کے حوالے سے بھی کل دین آتا ہے لیکن یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنی اکونیٹیشن ہے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنا اور پھر ان کے درمیان جو منطقی اور مانوی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنا یہ ہے حکمت دین یہ ہے دین یہ ہے وہ حکمت وہ میوت الْحِكْمَةَ افقدوت یا خیرن کثیرہ میں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوں جیسے سب چیز بالکل بڑی مربوط ہے بڑی ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے کہیں کوئی جھول ہے ہی نہیں یہ تو اس کے تمام اجزاء جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں چولے بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں ہر شے کی جب وہ دین کا فکر اور عمل ایک ایسے مضبوط اور منذبت اور مربوط نظام کی شکل میں آتا ہے تب آپ کہیں گے کہ اب حکمت حاصل ہو گئی جو آخری درجہ ہے تعلیم نبی کا وہ محم الکابل حکم وما یوت الحکمت فقلوت یا خیرن کثیرہ بہرحال یہ ہے مقصد اس جہاد کا اس جہاد میں دونوں مرحلے آ شہادت الناس میں وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ جو دعوت اور تبلیغ اور وہ مرحلہ بھی آ اقامت قامت دین دین کو قائم کرو بلکہ میں نے ابھی ایک لیکچر دیا تھا یہاں نیپا میں اس سے پہلے بھی کبھی میں نے وہ ایک ڈائگرام بنائی تھی اب آج اصل میں میں کچھ مصروف رہا اور میں شاید کر لیتا ایک مسلس کی اپنے ذہن میں اپنے تصور میں شکل لے آئی نیچے قاعدہ ہے اور دونوں اس کے سائڈ جو ہے اوپر جا کر اے پکس پر جا کر مل جاتے قاعدہ جو ہے اس کے دونوں اینگلس کو سمجھے عبادت اور شہادت عبادت ہے اللہ کی بندگی ہما تن ہما بدو یہ عبادت بھی جب تک کہ اجتماعی نظام قائم نہ ہو تب عبادت کیسے مکمل ہوگی اللہ کے بہت سے اقام ہے جس پر میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اس وقت اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو میں تو نہیں کاٹ سکتا اس لیے کہ جب تک وہ نظام قائم نہ ہو گویا کہ میں اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں اس لیے کہ میں خود اس معاشرے کا اس ماحول کا اس نظام کا جز ہوں گویا کہ میری عبادت بھی محدود ہے خام ہے جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے دوسرا شہادت اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ نظام قائم نہ ہو جائے عملی نمونہ دنیا کے سامنے آپ پیش نہ کر دیں جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبہ الہ آباد میں الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر ہندوستان کے شمال مغربی علاقے کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو جائے جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ ڈیسٹنی ہے یہ تقدیر ہے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کے جن حصوں پر پردے پڑ گئے تھے دور بلوکیت میں انہیں ہٹا کر اسلام کا صحیح نظام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے یہی بات رہی تھی محمد علی جناح نے کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حرت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے دیکھتا ہے جب تک وہ نمونہ نہیں ہے زبانی کلامی ہے مداح کرتے رہیے اسلام تو گویا اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے مسلس کی شکل دی ہے ادھر عبادت ادھر شہادت اوپر اقامت اقامت دین عبادت بھی مکمل نہیں اقامت تک جب تک نہیں پہنچیں گے شہادت کا کوئی ادا نہیں ہوگا جب تک اقامت نہیں ہوگی اب اس میں مزید نوٹ کر لیجیے عبادت کا تعلق ہے لا اللہ اللہ سے شہادت کا تعلق ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے گواہی دی اور اب ہمیں گواہی دینی ہے پوری نو انسانی اس کے لیے محنت اس کے لیے جد و جوش اس کے لیے تن من دھن لگانا و جاہدوف اللہ حق کا جہادی ہو وج تبا کم رسول و شہید الم و تکون شہداس اب آئیے آخری ٹکڑا وہ پورا جو چار سٹیپس والا ممبر ہے اس کو سامنے لے آئیے فیصلہ اگر کرنا ہے کہ چلنا ہے عزم ارادہ ہمت تو کہاں سے چلیں گے ظاہر بات ہے پہلی سیڑھی سے فاقیم یہاں کلمہ فا بہت اہم ہے پس اگر یہ سب کچھ بات واضح ہو گئی حقیقت منکشف ہو گئی منزل معین ہو گئی ہدف سامنے آ گیا بس آغاز کرو اب تاخیر کا ہے المیانزین قلوب ذکر کیا وقت آنے گیا زندگی کی کتنی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ابھی اتنے سال ہیں کر لیں گے ابھی بڑا وقت پڑا ہے یہ تو فرائض ہیں یہ تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہ سیڑھی تو چڑھنی ہوگی سعور ہے کو ہُو اس چڑھائی پر تو چڑھو گے تو وہاں آخرت کی چڑھائی سے بچو گے ورنہ پھر آخرت کی چڑھائی چڑھنی پڑے گی سعور ہے کو ہُو تو کہاں سے چلو گے فقیم بس پہلا قدم جماؤ آگے بڑھو پہلا قدم تو اٹھاؤ نماز قائم کرو زکات اللہ کرو یہ گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں جو آیا تھا ارکڑو وس اس سے مرا صرف نماز نہیں تھی بلکہ میں نے ارض کیا تھا کہ وہ نمائندہ ہے اصل میں نماز نمائندہ ہے ارکان اسلام کا نماز زکوٰۃ روزہ حج فاقی وہ سلا تبات اور یہ آیت جو ہے یہاں بول رہی ہے کہ اس کا بہت ملازمت جو ہے وہ مدنی آیات کے ساتھ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ ہے یہ اصطلاحات اس طریقے سے سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ در حقیقت مدنی صورتوں میں آئی باہر آپ جو بھی اس کی مناسبت ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حقیم السلا واپس موب اللہ اب وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ آئندہ کے مراحل کے لیے چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ احتسام باب افتحال ہے اسمت سے اسمت کہتے ہیں حفاظت کو حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا اس کے لیے تصویر لفظی کے طور پر اپنے ذہن میں لے آئیے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو کوئی خطرہ ہو خوف ہو تو لپٹ کر جاتا ہے اور ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس محفوظ ہو گیا اکیلے میں آ چاہے حقیقت بالکل ہی کچھ اور ہو بیچارے کو اسے کیا پتا کوئی سکھ آئے اور کسی بچے کو ماں کی گود سے کھینچے اور اور کسی بلب میں اور کسی برچے کے اندر پھرو یا جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں یا جو کچھ خود پاکستان میں ہوا ہے بچوں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے آگ کے الاؤ میں کراچی کے اندر پھینکا گیا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے میں آ گیا اسی طریقے سے اگلے مراحل ایک سے ایک مشکل مرحلہ ہے ایک سے ایک مشکل منزل آنے والی ہے یہ پوری چاروں سیریت میں چڑھنی ہے شہادت کا حق ادا کرنا ہے لوگوں پر اقمام حجت کرنا ہے جس کے لیے اقامت دین بھی لازم ہے اس کے لیے اللہ سے چمٹ چمتوں کیسے وقت ختم ہو رہا ہے مرنا یہ کہ ایک بڑا پیارا شیر ہے اکبر اللہ کا چپکنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے چپکو دنیا سے کس طرح میں عورت نے کہا کہ گو دھو میں دنیا سے چپکانے کے لیے اللہ تعالی نے زوئی اللہ حب و شہوات بن اس دنیا کی جو بھی چہل پہل ہے اس کے لیے جو محبت رکھی ہے یہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے چپٹنے کے لیے چمٹنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ قرآن ہے حبل اللہ یہی وجہ اعتصام کا لفظ پھر آگے چل کر سورحال عمران میں آیا ہے وہاں تسم اللہ جمی اعتصام اللہ کی رسی کے ساتھ جس کے لیے وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حدود نے فرمایا فعن هَذَا الْقُرْآنَ ترف ہوں بے کم ترف اللہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اگلے مراحل کے لیے قرآن سے چمٹ جاؤ یہ اللہ سے تمہیں باندھ دے گا اللہ سے تعلق اللہ کا ذریعہ قرآن اور پھر باپسم و مولاکم آئندہ کے لیے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تائید اللہ کی توفیق پر بھروسہ رکھو وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پناہ ہے ناصر ہے حامی ہے ہوا مولاکم کیوں گھبراتے ہو اگرچہ چڑھائی بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ مدد کرنے والا ہے ارادہ کرو ہمت کرو کمرے ہمت کس لو آغاز کر دو سفر کا چڑھائی شروع کر دو پہلی سیڑھی پر قدم جماؤ آگے کی محنت کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ تمہارا مددگار پشپنا مولا حمایتی ون المولا ونعم ون نصیر تو کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور مددگار اور کیا ہی اچھا ہے وہ نصرت کرنے والا امداد دینے والا اس سے بڑھ کر مددگار کون ہوگا اس سے بہتر حمایتی کون ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان تمام فرائض دینی کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے لیے کمر ہمت کسنے کا ایک عزم مسم کرنے کا تو آج ہی اللہ تعالی ہمیں حوصلہ عطا فرما دے بارک اللہ علی ولا فی فرقرن العظیم و نفانی ویا کم بلایات مذقی